رحمان رحیم سامعین اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتہ ہے ڈبلو جو نبی کو معلوم ہوا تھا مجھ کو معلوم ہو گیا یہ کیوں کرو ملتا بخشواؤ جب کماؤ میں پوچھتا ہوں بتلاؤ یہ کام اللہ نے بیان قرآن میں کیا کہ نہیں کیے پھر میں کائنات میں بتلا ہے کہ نہیں بتلا ہے اگر تو نبی نے قدم دلوانا کوئی ثابت کر دے ہم مولوی کا ختم صبح پڑھانے کے لیے تیار ہے سابت کرو اگر نہیں بولا تو اس نے دو جرموں کیسے کہا ایک اس نے اپنی حال سے اپنے تول سے یہ کہا کہ اسلام مکمل نہیں ہوا اسلام مکمل قرآن کہتا ہے ال یوم اکمل تو لکم جی نقم واسلم تو علیہ کم یہ ہم نے سمجھا یہ بدت معمولی کی ہے معمولی چیز نہیں ہے اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بس کر آتا ہے بس دیوا فقد آنا والا وقدہ آنا حکم تین بدت یہ دین کی دیواروں کو کھرانے کا لک. دین کی دیوار کیا ہے دین کی دیوار یہ ہے کہ نبی کے اوپر دین مکمل ہو گیا نبی کی موجودگی میں دین مکمل ہو گیا دینا کو کہتا ہے نہیں مکمل نہیں ہوا میری بات مانو گے تو مکمل ہوگا اس نے دوہرے سے ہم تحس کر کے کلام کی تکلیف کی, کی اللہ قرآن میں کہتا ہے دین مکمل ہو گیا یہ کہتا ہے نہیں ہوا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 اور جس میں ایک اینٹ کے لگنے کی گنجائش باتی ہو اس مقام کو یہ مکمل کوئی کہتا ہے محکمل کو رقم بھی رقم اے کائنات کے مسلمانوں سنو لو میرے محمد الرسول اللہ پہ اپنا بھی مکمل کر دیا اور سرورے کائنات کا دیا کہ مسلی و مسل امبیا کب بھی کہاں سے کس ایسے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 نہیں اپنے پاس سے مسئلہ گھر کے قرآن کی بھی تکلیف کرتا ہے نبی کے فرمان کی بھی تکلیف کرتا ہے وہ کہتا ہے نہ دین مکمل ہوا نہ نبی کے ساتھ رسالت مکمل ہوئی اگر مکمل ہو گئی تو بتلا قرآن میں اس کی دلیل کیا ہے نبی کی حدیث میں اس کی دلیل کیا ہے نہیں ہے تو پھر تو کہاں تصلے کیا ہے جواب کیا ملتا ہے اور سادگی اس سادگی پہ کون نہ مر جائے امیر لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں سادگی اتنی کہتے ہیں کوئی برا کام کیا ہے جی اچھا ہی تو کیا ہے کوئی بری بات ہے سمان پہ نا سننا میری بات کو آج بدت نامی اس کا ہے جس کو اچھا سمجھ کے کیا جائے جس کو برا سمجھ کے کیا جائے اس کو بدت نہیں سمجھائی بات یہ جو شیطان نے گمراہی ڈالی اور یہ ایسے ہی مولوی شہر میں ہیں کو برا کام ہے کچے کام کو مکن سمجھ کر کرنا اسی کا نام دلکے اور تاکہ اپنے آپ کو رسول سے آگے بڑھانا کہ رسول کو تو معاذ اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی مجھ کو سمجھ آ گئی ہے کیا رسول کے رشتے دار رسول کی زندگی میں خوف نہیں ہوئے رسول کی چار بیٹیوں میں سے تین بیٹیاں نبی کی زندگی میں خوف ہوئی کہ نہیں ہوئی نبی کے چار بیٹے نبی کی زندگی میں وفات پاتے ہیں کہ نہیں پاتے اور ان میں وہ بیٹا بھی ہے کہ نال کی اس کے لب کی کیا کہیے ایک پنکھڑی گلاب سیسی ہے ہمیں کے الفاظ ہے کہ سروائٹ کا علاج جیسا شخص اپنے بچے کی لاش دیکھ کر اپنے آنسو پر کنٹرول نہ کر سکا آنسو اس طرح گرتے ہیں جس طرح بارش کے کترے گرتے ہیں اور جب بی بی نے اٹھایا بچے کو غسل دینے کے لیے تو ارشاد فرمایا رسکن دلکواری میرے بچے کو آرام سے اٹھانا یہ پھول ہے متلا نہ جائے وہ بیٹا نبی کی زندگی میں پود ہوا تھا جس کے بارے میں ایک روایت میں کہا گیا لَو آشَ لم آشا ابراہیم لکان سب کن لیا بڑا کن لو لم لیا کم آخر لمبیا اگر اللہ نے ختم نبوت کو مجھ پر مکمل مجھ پر نبوبتوں کو ختم نہ کر دیا ہوتا تو اللہ میرے بیٹے ابراہیم کو زندہ رکھ کے اس کے سردت آجے نبوت رکھتا نظریل قدم ہے بہت ہو گئے یہ بیٹا بیٹا تھا کہتے ہیں یہ تو معصوم تھا اس کا ختم دلوانے کی کیا ضرورت ہے سن لو وہ چچا شہید ہوا کہ نہیں ہوا جو مجھ پتا نبی کے اعلان کے باوجود نبی پر ایمان نہیں آئے وہ چچا جس کو سید و شہدا کا لقب ملا وہ چاہ جو چچا بھی تھا دوست بھی تھا رزائی بھائی بھی تھا اس سے زیادہ پیار کی میں کچھ ہو اور شہید کیسے ہوا میں آیا ہے باقی شہدا کی کملیں کاٹی گئی کسی کا لہو مارا گیا لیکن حمزہ کے جس میں اخر سے ایک ایک اردو کاٹا گیا آنکھیں نکالی گئیں کان کاٹے گئے ناک کاٹی گئی سینہ چاہ کیا گیا کلیجہ نکال کے اس کو چبایا گیا اور وہ حمزہ کہ جب اس کی بہن لاش دیکھنے کے لیے آئی تو سرورے کائنات آگے کھڑے ہو گئے پرماتم بھی پہنچ جاؤ کہا بھتیجے میں اپنے بھیا کی لاش دیکھنے آئی ہوں کائنات کے امام کی آنکھوں میں آنکھوں اور مایا پھوپھی چچا کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں رہی ہے اور آج اسی محمد کے گھرانے کا نام لے کر معلوم کرتے ہو جس کی ج کو اٹھا کے جواب دیا آکا اگر حکم ہے تو پلٹ جاتی ہے لیکن اگر مشورہ ہے تو سن لیجیے میں بھیا کی کٹی اور پھٹی لاش کو دیکھ کے ماتم نہیں کروں گی میں پڑھوں گی بل کے سر پر اٹھا کر کے کہوں گی اللہ ساری کائنات کی بہنیں تیری بار گاہ میں اپنے بھائیوں کی گردن کا نظرانہ لے کے آئی ہے اور میں اپنے بھائی کے جسم کا اندر لے کے آئی ہوں وہ سپیا کا بھائی نبی کا سجا نبی کے کام میں شہید ہوا کہ نہیں ہوا نبی کے رشتہ دار نبی کی زوجہ متاحا اب المومنین مہین کبھی کے فلکبرا پہنچے اور کوئی سوچے تو صحیح اپنے گھر گاؤں میں منہ ڈالے تو صحیح کیا نبی نے ان میں سے کسی کا ختم پڑھایا کسی کے لیے قرآن ختم کروایا کسی کے کوئی کیا کسی کا سیچا کیا کسی کا ساتھ کیا کسی کا چالیس ارب کو اتنے دن ہو گئے ہیں کہ مولوی کہتا ہے بچوں تم دنوں سے بچو گے اتنی دیر میں تمہارے کسی اور کو موت آ جائے ہمارا کام چلتا رہے گا پھر سال کے سال یہ سارے کام نبی نے کیے اگر کیے ہم کو بھی بدلاؤ کہ ہم کو نبی سے وہ پیار کرنے والے ہیں کہ نبی کا حکم آ جائے اور ہماری آنکھوں اور سر پہ نہ رکھا جائے اگر نہیں کیے جاؤ کائنات کی کوئی کتاب اٹھا کے دکھاؤ گھر سے ن لکھ کے لے آنا کوئی کتاب حدیث کی اپنی فکری کوئی کتاب دکھا دو کہ نبی نے یہ کام کیے اگر نہیں کیے تو تم کا چلیں گی کا حق کس نے دیا تمہیں اختیار کس نے بچا تمہیں یہ کس نے کہا تم بینک کے نام پر اپنا سکہ چلاؤ ہم نے تو اس دنیا کی حکومت میں دیکھا ہے کہ اس دنیا کی چوکی سے سلطنتوں کے اندر حکومت کے سکے کے سوا کسی دوسرے کا سکہ اور بولو چلتا ہے یہ گورنر تازی ہے سٹیٹ بینک کا اس کے دستوں کی بجائے اگر امام صاحب کے دستخط ہو جائے تو پھر بولو کیوں نہیں چلے گا اس کو تو نماز بھی نہیں آتی امام صاحب کو پورا قرآن آتا ہے کیوں نہیں چلے گا کہتے ہو کہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے شخص کا سکہ چل سکتا اور میرے محمد کی امامت کے ہوتے ہوئے دوسروں کی امامت کا سکا کیسے چلاتے ہو حکومتیں حکومت جغرافیائی لحاظ سے بھی محدود وقت کے لحاظ سے بھی محدود اور میرے آقا کی امامت وقت کے لحاظ سے بھی لامحدود بنانے کے لحاظ سے بھی لامحدور تمہیں کس نے اختیار کیا اور कیسے कیسے اچھا ہے جی کام تو اچھا ہی ہے کوئی بیو کو موٹے دس روپئے کا نوٹ جو ڈھائی انچ کے کاغذ میں چھپا ہوا ہے اور گٹیا کاغذ اللہ کے بدل سے پاکستانی حکومت کے پاس کاغذ بھی نہیں رہا ہے ہمیں ڈر ہے کہ مارشا لمبا ہو گیا کہیں ہمارے جتم پر یہ مور گارڈن ہے اٹھے ڈیڑھ گز لمبا آٹھ پیپر لے آئے خوبصورت رشنائی سے اس پر پرنٹنگ کرے اور انداز سے اس کو چھاپے اور پھر جا کے ریڑی والے کے پاس آ جائے کہے دو کہیں دوم دے دو اور یہ ڈیڑھ گز لمبا کاغذ لے لو وہ کہے گا یہ کیا ہے کہے گا پاکستانی دس روپے کے مقابلے میں ڈھائی انچ کے مقابلے میں ڈیڑھ گز لمبا کاغذ ہے یہ بیس روپے کا نوٹ ہے وہ کیا کہے گا کہے گا پاگل ہو گیا ہے اس کو سیل بیچو اور پاگل کیا بات کر سکتا اب ت پاگل ہے اس کا کاغذ اچھا اس کی روشنائی اچھی اس کی پرنٹنگ اچھی وہ کیا کہے گا وہ کہے گا جس کو ٹو اچھا کہے وہ اچھا نہیں جس کو گورنمنٹ اچھا کہتی ہے وہ اچھا ہے جیل اچھے کہنے سے کیا ہوتا ہے یا یہ جیل صاحب ہے اس کو جیل بھیجو یا یہ پاگل ہے اس کو پاگل خانے بھیجو ہزاروں دس روپے کے نوٹ پہ تو فیصلہ کر دیتے ہو پاگل ہونے کا اور جیل ساز ہونے کا اور جو نبی کے سارے دین پر اپنا سکہ لگا کے اپنی ٹیکسال سے مسئلے نکال کے چلاتا ہے نہ اس کو جین ساز کہتے ہو نہ پاگل کہتے ہو تمہاری اسٹرکی کا کیا کہنا تم نے اس کو بنی بنا لیا اس جیل ساز کو اور اگر کوئی ہم جیسا غریب ہے کہتے ہیں گستاخی کرتا ہے اچھا جی جیل صاحب کو ادب کے ساتھ کیا کہا جاتا ہے ہم وہ کہنے کے لیے تیار ہیں حضرت جیل ساز صاحب محمد رسول اللہ اللہ نے ساتھ پڑھوایا قیامت کے دن یہ لاگ آئیں گے میری بارگاہ میں پیش ہوگی میں ان کو پانی پلانے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤں گا میرا درمیان ان کے درمیان سمارے حائل کر سکاؤں گے اللہ امتی انتی میرے لوگ میرے لوگ اللہ کہے گا انکا کا کلا کر سا دقت تجھے پتہ نہیں نام تیرا لیتے تھے سکا اپنا چلاتے تھے تجھ کو معلوم نہیں یہ کیا کرتے رہے نام اسلام کا جب تر ہے بات اپنے چلاتے رہے سلورے کائنا پاواز بلند کہیں گے سوکم سوکم لمن بدترا بھی عبادی اللہ ان کے چہروں کو محمد کی آنکھوں سے دور کر دے جنہوں نے محمد کے دین کو تبدیل کر دیا میں ان کا چہرہ نہیں دے اور یہ دیکھا ہے وہ اندال ان کا قصور نہیں تھے قصور ان پاگری کا ہے ان پاکوں کا ہے ان مثبت لٹاروں کا ہے سرم کائنات کی نبوبت پہ ڈاکٹا ڈالنے والوں کا ہے منصوبے نبوبت پہ ہاتھ ڈالنے والوں کا ہے جنہوں نے رسول کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور جنہوں نے خدا کے کامل دین کو نامکمل ثابت کیا دین مکمل ہو چکا ہماری دعوت کیا ہے ہماری دعوت یہاں ہے لوگوں خالق و مخلوق کے درمیان سے پردوں کو اٹھاؤ کیوں خالق و مخلوق کے درمیان یہ پردے پڑے رہے ہیں ان کی کوئی ضرورت نہیں پردوں کو اٹھاؤ کرشمالیہ کی بندگی کرو محمد کی پرمبرداری کرو اللہ علیک فلم اور میں جا تو کنٹرول جا رہے ہیں تو میرے میرے کراچی کے لوگ آتے ہیں جلسہ کے لیے تو لفی پیچھے آتے ہیں آواز ہی نہیں نکلتی ان کی یہ <تصحیح> ہے بات کر رہی ایک مولوی مجھے کہنے لگا اللہ اس کو بخشے ہے زندہ زندہ کو بخشے کیا ہوگا جناب اگر یہ بدت ہے تو یہ اینک لگانا بدت نہیں یہ گھڑی پہننا جو ہے وہ بدت نہیں ہے یہ ٹوپی پہننا بدت نہیں واہ کیا جواب ہے خدا کی قسم ایسے جواب کہ جن کو سن کے عقل ماتم کرے میں نے بڑے ہلکے سے جواب دیا ساتھ ہی میں اس کو دین سمجھ کے نہیں کرتا میں اینک سوال سمجھ کے نہیں پہنتا گریب دن کا حصہ سمجھ کے نہیں پہنتا جلدی سے کہنے گا تو پھر ہم بھی ختم دین سمجھ کے نہیں کرتے میں نے کہا تم صبح فتوا دو میں اس کے جائز ہونے کا فتوا دیتا ہوں سوچ کے کہنے گا اگر ہم یہ کہیں گے دین نہیں ہو تو مرے دوران دیکھیں پھر لوگوں کو بجوانے کی ضرورت کیا کوئی خدا کا خوف کرو دین کے نام سے بہت سا بیان کرتے ہو کہ اقبال نے جس کے بارے میں کہا جمنگو سوبیو ملا سلامے کہ پیغام خدا گپتند مارا بنا تعویل کیا ہے رتندا خدا جبرائی مستمارا وہ بات کہتے ہو کہ اللہ بھی حیرت میں جبریل بھی نبی اللہ کہے میں نے اتارا نہیں جبریل کہے میں لے کے آیا نہیں نبی کہے مجھ کو اترا نہیں اور فر خدا کے سارے کو عارف آرے پرکشن گپت ذر حیرتم کے بادہ پڑو چکاشنی حیرانگی کی بات ہمارا عقیدہ یہ ہے ذرا سوچنا تو صحیح کہ اس نبی کے بارے میں میری کمالیت کی نظر کیا ہے اور تیری نقص کی نظر کیا ہے میرا عقیدہ یہ ہے کہ نکی کا کوئی کون ایسا نہیں جو میرے نبی نے نہ بتلایا ہو اور برائی کی کوئی بات ایسی نہیں جس سے میرے نبی نے نہ روکا اور تیرا عقیدہ تیرہ سون دو تہائی دین ان چیزوں پر مستمل ہے جو نبی نے نہیں بیان کی سوچ تو صحیح اس نبی کے بارے میں کہا ہے اور بات لمبی ہو جائے اگر میں یہ بات کہوں ایک طرف کہتے ہو ماں کانا ماں یکون کا کائل میں ہونے والی انہولی چیز کا ہے دوسری طرف کہتے ہو یہ چیزیں نبی نے بیان ہی نہیں کی ابھی کیا اس کو علم نہیں تھا قیج کے مطابق کہ ایک محاوری پیدا ہوگا بغداد میں کسمی تم گیاروی دو گے اور مزے کی بات ہے آج ایک بہت بڑے بہت بڑے ہنتی عالم سے ملاقات کی بہت بڑے بین الاقوامی شکتی ہے میں نے ہنستے ہوئے کہا حضرت یہ آپ کے پاس ہنتوں کو کیا ہو گیا کیا ہوا میں نے کہا ان کو گیاروی دینے کے لیے اپنا کوئی انتی نہیں ملا ہمارا وہابی بھی لیا ہے بڑے ہلکے کہہ کہنے بات تو تم نے ٹھیک کہی ہے مجھے خود کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میرے بھی جو آپ نے بھی ٹھیک دیکھتے تھے کیا تم نے کو سمجھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ کرامت تک کرنا ہے اور اس مبامت تک پہنچانے والے مسائل امت کو بتلا دیے ہیں کوئی مسئلہ کسنا نہیں چھوڑا اگر مسئلہ کسنا رہ جاتا تو نبی کا دین مکمل ہو. اور کہتے ہیں بھی ہی اچھی بات سن لو پھر اچھی بات تین آدمی سرورے کائنات کے حجرہ کے باہر آپ کی مسلب پاک کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کے صحابی تینوں میں گفتگو ہو گئی نیکی کرو خدا کو راضی کرو ایک نے کہا اچھا مقابلہ ہو رہا برائی کی طرف نہیں اچھائی کی طرف کیا کہا ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا شادی خدا کی بندگی میں رکاوٹ بنتی ہے نہ شادی نہ بندگی میں رکاوٹ دوسرے نے کہا اچھا تم نے اگر یہ عد کیا ہے تو میں عد کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی آپ کو نہیں سووں گا اللہ کی عبادت کروں تیسرے نے سنا اس نے اچھا تم نے اس نیکی کا ارادہ کیا ہے تو مجھ سے بھی سن لو کیا تم کیا کہتا ہے انہوں نے کہا کہ تم کہتے ہو ساری زندگی شادی نہ کرو گے بندگی میں گزارو گے تم کہتے ہو عمر بھر رات کو نہ سو گے نوابل ادا کرو گے میں کہتا ہوں میں زندگی بھر کبھی روزہ نہیں رکھوں گا ہر روز روزہ ہر روز کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا ہر روز روزہ رکھوں گا یہ کوئی برائی کی بات تھی اس سے بڑی نیکی کیا ہے کہ آدمی رب کی بندگی کرے اس سے بڑی نیکی کیا ہے کہ آدمی اللہ کے لیے روزہ رکھے اس سے بڑی عبادت کیا ہے کہ آدمی جب ساری کائنات سوئی ہوئی اور جاگ کے رب کو سب منائے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف کرا باہر نکلے کائنات نے چشمے فلک نے آپ کے اصحاب نے دیکھا کہ ہر وقت مسکرانے والے چہرے پہ آج سلوٹیں پڑی ہوئی سرخوایا وہ کا جو یہ گفتگو کروا سب الگ تھے ایک نے ڈرتے ہوئے کہا آکا میں نے کہا تھا دوسرے نے کہا کہا میں نے کہا تھا تیسرے نے, نے کہا تھا نے کہا آقا میں نے بھی کہا تھا پرمایا سن ہو تم محمد سبھی آگے بڑھتے ہو میں نقلی روزے رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا رات کا کچھ حصہ سوتا ہوں اور کچھ عبادت میں بتا دوں شادیاں کی ہیں تم محمد سے بھی آگے بڑھتے ہو کہتے ہیں شادی ہوں اور آج ہے اور جن چیزوں کا نام لے کے رحمت کائنات نے ان کی بہتری کی ہے ہم نے آج انہیں چیزوں کو ولایت کی علامت سمجھا ہوا ہم کیا کہتے ہیں ڈوب گئے کس کھیتر سے کہتے ہیں گلاب جلد گئے چالیس سال تک ایشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھائی جھوٹ بول کے اس بزرگ کی بزرگی کو ثابت کرتے اس سے بزرگی ثابت نہیں ہوتی تمہارا چھولتا یار ہوتا وہ بزرگ اس سے بھری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ساری رات جاگنے سے منع کیا کیونکہ عرش والے نے محمد کو ساری رات جاگنے سے منع کیا تم نے اس کو ودایت کا میرا سوا تم کیا جو اپنا با بزرگ ہے اس نے کیا کیا ہے دس سال سے پانی میں ایک سال روپ پہ کھڑا ہے میں نے کہا بزرگ نہ ہو گیا بگلا ہو گیا ایک سال پہ جو کھڑا ہے دس سال سے کھڑا اس جے پور سے بجاؤ کیوں کھڑے ہو بھائی کیا جاؤ ہم یا نے یار کیا بنایا ہے؟ ایک چا جی ساری زندگی مست رہا ہے شادی نہیں کی ہے اس بےکو کے دماغ کا علاج کرواؤ محمد الرسول اللہ نے تو اپنے صحابی کی یہ بات دوبارہ نہیں کی اور کوئی یہی بات کی خبر دیتا ہے لا تک ڈیمو کا اللہ بطت اللہ ان اللہ اللہ رسول کے آگے بڑھتے ہیں کرو مومن نبی کے آگے چلنے والا نہیں نبی کے چلنے والا تم نبی سے بھی آگے چلتے ہو اس کو تم نے ولایت کا میں سمجھا ہوں کرورے کائل آپ نے کہا جو حکم مثلی مجھ سے بھی آگے بڑھتے ہو مجھا کام ہے میں کو عبادت بھی کرتا ہوں سوتا ہوں بھی کی روزے نقلی نہیں بھی رکھتا تم کہتے ہو ساری زندگی نبی نے یہ کام اچھے سے برے تھے جن کو ناراضگی کئی بات ہے آج کیا کہ برا کام کیا قرآن ہی تو پڑا جاؤ فکا کے پتہ کو جاؤ وہ نے پتلا دیا ہے کہ اگر کوئی شخص حدیث کے الفاظ ہیں اگر کوئی شخص قرآن پڑتا ہے اس سے بہتر عبادت کرنے والا کوئی نہیں اور اگر کوئی نماز میں قرآن پڑتا ہے تو اس کے ثواب کا کیا کہنا رب کی بار گاہ ہمیں بھی کھڑا ہے رب کا کلام بھی پڑھ رہا ہے فکاں نے لکھا کہ اگر کوئی رقو میں جا کے سجدے میں جا کے سبحن اور ابدیا لال سبحان ربی ابدیا نظیم کی بجا کو نہیں وا پڑتا ہے اس کی نماز ٹوٹ جاتی, کیوں جاتی؟ ہے کیوں دور جاتی اس کو برا کام کیا کیوں ٹوٹ گئی اس لیے کہ اس نے سجدے میں وہ چیز پڑی جو محمد نے نہیں پڑی ہے صلاح ہو اسلام دو چیزوں کا نام ہے ایک اللہ کا ایک رسول اللہ کا تیسری چیز کا نام اسلام نہیں ہے اور جو تیسری چیز کو اسلام سمجھتا ہے وہ بدت کا منتخب ہو کر رسول کی حالت کا منتخب ہو کر اسلام کی گستاخی کا منتخب ہو کر اسلام کی بنیادی اصولوں کو گرانے کا سبب بنتا بلو اسلام اتباع کا ہوں پیروی کا نام ہے, ہے ایجاب کا نام نہیں اور ہماری حالت کیا ہے ہماری حالت یہ ہے کہ ہر شہر میں الگ الگ فیکٹری بنی بنا ہے بنانے کی پوچھو یہ کیا ہے کہ نیا جی, یہ پلا شہر کے حضرت صاحب کی روایت ہے ہماری مت ماری گئی ہے ہم نے سارا دن اس کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہم نے کہا پلان کا نام دین ہے پلک دین کی حقیقتوں کو سمجھے دین صرف قرآن کا سرورے کائنات کے فرمان کا نام جی صرف کسی کی چیز کا نام کہنے والا چھوٹا ہو تب بھی نہیں کہنے والا بڑا ہو تب بھی کسی کو اختیار نہیں کوئی بندہ اختیار نہیں رکھتا اور لوگوں اہل حدیث کی دعوت کا یہی کھلا ہے